صلی اللہ علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باغ مطلع اور تمام شامین فضائل اہلِ سلسلہ درسنان درس نمبر تین درخت نمبر تیس مجموعی درس و اور کتاب اروین میں سے درس نمبر سولہ ہے تیس اول سولہ اور اس میں جو دو عدیث کا ادان لاتمت ہوں جو تو حدیث نمبر انتیس اور حدیث نمبر تیس کو یہ حدیث پہ تجمین درس حدیث نمبر پہ صحیح اور ہم سوچے مرضی کا انتیس پہنوں حدیث نمبر اور ان پر دو اٹھائیس اور انتیس اور سو چونکہ حدیث نہیں ہوا تھا تو دو چھایتی مرضی کا تصویر سوچے نوٹ سے سینر تو خداب عربئین میں سے جو ہے حدیث نمبر انتیس اور تیس تجمی طی فرم و چینانی اور تو شیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ کا سلیون قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسل و اہل بیت یہ کا نوح نوین اللہ کے نبی نے فرمائے میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے کشتی کی مثال کی طرح ہے ان کی مثال نوعلم کے کشتی کی مثال ہے تو کسی میں کیا ہوا تھا جو لوگ کسی میں سوار ہوا تھا وہ طوفان نے نح سے نجات پایا اور جو سوار نہیں ہوا وہ وہ جو ہے نجات نہیں پایا تو وہاں بھی کسی میں سوار وہی لوگ ہوا جنہوں نے نو پر ایمان لایا ہاں جی وہی لوگ سوار ہوا وہی لوگ نجات پایا تو آج بھی یہی ہے کہ جو لوگ محمد علی محمد کے دامن تھمیں گے ان کے قول فیل عمل کردار کو اختیار کریں گے ان کو محمد علی محمد کو اللہ کے نبی تو نبی کے حیثیت سے آپ مانیں گے رسول کے حیثیت سے اور آپ کے بارہ امہ الود کو امام کے حیثیت سے چارت ماسمین کو ان سب کو آپ مانیں گے حضرت خدا کے حیثیت سے پیغمر کے حقیقی جانشین اور وارث اور وسیع اور امام کے حیثیت سے آپ مانیں گے ماننے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں ان کو ہاں جی حباد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں آپ الترین حیثی مانیں گے ان کی قول فعل عمل کا اپنا لحجد سمجھیں گے اور ان کی قول فعل عمل سے ان سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کی تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً شراب نے جس طرح نو علیہ السلام کے کسی میں ایمان والے ہی سوار ہوا یہاں پر بھی جنہوں نے ان کے دامن تھاما ان پر منتقد ہوا ان کی امت کا ولید کا قبول کیا یہی لوگ حقیقت میں ال بیت کے دامن تھامنے والا یہی لوگ اہل بیت کے قشے میں سوار ہونے والا ہے یہاں کستی معوی قصے وہاں مانوی اور ظاہری دونوں کشتی تھا تو یہاں ہیں من مسلط میل الویت کی مثال کا سفینتِ نُون کا مثلا نفیََ نو علم علیہ کے کشتی کے معنی نے من رکھی بفیہ جو بھی اس قسطے میں سوار ہوگا نہ جا اس کو نہیں جان بڑھا یعنی جو بھی اہل کے قصے میں سوال ہوگا اور یقیناً یہاں تو ظاہری لکڑی کے قصے تو نہیں ہیں تمہارات ان کی تعلیمات کو ماننا ان کو پیامبر کے حاکے کی جانشین ماننا انہیں کو امام ماننا ان کی امامات کو قبول کرنا اور علیہ السلام سے بارے امام کو رسول اللہ کا کی جانشین اور نبی اور وسیع رسول جاننا ہاں جی اور علیہ السلام کو رسول اللہ کا خلیفۂ بل جو نبی نے ہمیں غدیر میں دکھایا علیہ علیہ السلام اس بات پر ایمان رہنا یہ جو اور ان کو حق قالم دار سمجھا تو جس نے ان ہستوں اس کسی میں سوار ہوا یعنی البید کے دامان تھاما نہ جا وہ نہیں جات پایا وہ منتحل آیا اور جس کسی نے ان سے تخلف کیا یعنی ان کے دامان نہیں تھاما ان کو نہیں مانا ان سے بغوس اداور رکھا ان سے جنگ کو جدال کیا ان کو شہید کا یا کرنے کی کوشش کیا شہید کیا توغا رکھا تو, تو بے شک وہ غرق ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا اس کے لیے یقیناً خل قیامت میں اس کا انجام بورا ہی ہوگا جو البید کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے ان سے جنگ و جدال کریں گے وہ یقیناً نا حق پر ہے چونکہ اللہ کے نبی نے اور بھی حدیث فرما علی مال حق والحق مال علی علی ہمیشہ حق کے ساقاضح علی کے ساتھ ہے یادور الحق ہے صدر علی علی جہاں جہاں جائے گا حق علی کے پیچھے پیچھے ہیں علی کے ساتھ ساتھ ہے دوسرے حدیث میں بھی آپ نے فرمایا علی المال قرآن القرآن مال علی علیہ علیہ علی علی السلام قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے فرمایا اور یہ دونوں حرکی جدا نہیں ہوگا فرمایا تو لہٰذا جو یہ تمام عادیثوں سے ہمیں یہی ثواب ملتا ہے زین گرامی کہ رسول اللہ کے بعد اس امت کے نجات دہندے اس امت کو سیدھے راستے پر رہنے اس امت کے لیے صراط المستقیم رسول اللہ کے بعد ہاں جی قرآن اور اللوید علیہ السلام ہے ایک قرآن ہے جس کا ایک شرح عثمانوں کے ہاتھوں میں ایک اللہ کے ہاتھوں میں ایک اہلوید علیہ السلام ہے جس کی جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کے حقم سے ہاں جی اللہ کے فرمان سے ہمیں دکھایا کہ میرے بات ان کردہ میں تھا نا کیونکہ یہی لوگ جو ہے نہیں جاتے یہی لوگ میں نار الحدہ ہے یہی تو ہدایت کے چراغ اور روشن چراغ ہیں یہی لوگ قرآن ناطق ہیں یہی حستیاں ہدایت دہندہ ہیں اور ہدایت یافتہ حستیاں ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین امام اور حجرت خدا ہیں تو یہ عقائد ہمیں اہلویت کے بارے میں رکھیں عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو جانیں ان کے سیرت اخلاق کا مطالعہ کریں اور جتنا ہم سے ہو سکے اس سیدھے سے پر چلنے کی کوشش کریں تو یقیناً جو ہے ہم نے سمجھ سمجھو اب اہلیت کے قصے میں سوار ہو گیا اس کے بعد حدیث نمبر 3 فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے یہ حدیث بھی اقبال مشہور حدیث ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تفتر کو امت یا اللہ صلیٰ سے و سب ان فرق دن بہت جلد ہی میرے امت جو ہے جو فرقوں میں بٹ جائیں گے اللہ صعلیٰ سے وہ سب تہتر فرقوں میں صلیٰ سے و سب ان تہتر فرقہ گروہ میں تہتر گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے کل ہم فی الناس سب کے سب جہنم میں جائیں گے اللہ ملت و واحدہ مگر ایک ہی ملت وہ ملت کیا ہے وہی معانا علیہ ولادی یہ وہ فرقہ جس پر آج میں محمد ہوں یعنی جو میرا راستہ ہی وہ حق کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور جس پر میرے بعد میرے اولاد ہوں گے ہاں جی جس پر میں اور میرا اولاد ہوں آپ نے وہ جن دکھایا جس پر میں اور میرا اولاد ہوں گے وہی وہ سیدھا راستہ ہے رسول اللہ خود کے دور میں تو خود میں یاد تھا آپ کے بعد آپ نے اپنے اولاد کو معیار بنایا تو نے حدیث سغلج میں مشہور ہے قرآن اور اہل بیت دکھا ہے جو لوگ قرآن اور اہلوید دونوں کے تعمل رہے گا دونوں کی نورانی تعلیمات کو اپنا ماخذ بنا کے اس سے تعلیمات آغاز کر کے اس پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ, یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے باقی اس حدیث سے جو ہے اس تحتر فرقے سے مراد جو ہیں بعض کہا مسلمان ہی کے اندر تہتر فرقوں گے اس کی تشریح علماء نے کہا بعض نکانی پیامبر کے بعد یہ پوری نو انسانی کیونکہ حقیقت میں جب عمبر کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا تھا تو پوری نو انسانی جو ہے بہتر مختلف ملتوں میں کیونکہ ملت ایک فرقے کو نہیں بولتے مختلف ملتوں میں امتوں میں تعصیم، گروہوں میں تاثم ہوں گے بڑے جیسے ایسائی ایک ملت یا یہودی ایک ملت کمیونسٹ ایک ملت ہندو ایک ملت،, ایک ملت ایسائی ایک ملت تو یہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے وہی لوگ جو آپ عمر صاحب کی نورانی تعلیمات پر عمل کریں گے اور آپ کی, کی تعلیمات پر عمل کریں گے وہ لوگ جو ہے بیش میں جائیں گے وہ جہنم سے بچیں گے اب یقینی بات آپ اسلام پیغمبر اور آپ کے حال پر ہاں آپ کے اولاد کو ماننے والے میں بھی وہی لوگ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اور امت کے اندر سے بھی معیار یہی ہے صرف امت و ہم صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ جو ہے آپ کی تمام تعلیمات پر جو وہ مفرقہ اور وہ گروہ اور جماعت جن کی عقائد بھی جن کے فروئی اعمال اور رفتار اخلاق دار سب جتنا جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آجمۂت سے قرآن باقی تعلیمات سے نزدیک ہوگا ہماہ ہوگا اتنا وہ حق پر ہے جنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات آپ سے اب دور ہوگا جنہ قرآن تعلیمات سے درو ہوگا جتنا عجمۂت سے دور ہوگا ان کی نعن تعلمات سے دور ہوگا اتنا وہ حق سے دور ہے تو جتنا حق سے دور ہوگا آگ سے نزدیک ہوگا ہاں جس جہنم سے نزدیک ہوگا جتنا حق کے قریب ہوگا وہ بیچ سے نزدیک ہوگا وہ ہدایت کے نزدیک ہوگا وہ نجات کے نزدیک ہوگا لہٰذا پیغمبر نیس امت کے لیے اللہ کی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں لیے جو راستہ دکھایا فرمایا ہدایت کا مختلف حادثوں کی روشنی کہ جسان کی خود ایک تو قرآنِ پاک اور دوسرا الود آپ کے بعد یہ دو ایسی ہدایت کے جو ہیں نمونے ہیں ہدایت کے جو ہے تصیر ہیں بھاری فرمایا آپ نے باری چیزیں ہیں کرن بہار چیزیں ہیں فرمایا یہ دونوں لائی افتر کا ہر کسی یدہ نہیں ہوتا ہے آتا یہ دالیہ ہو یہاں تک کہ حوض کو سر پر مشتق پہنچے وغیرہ وہاں تک پہنچا دیں گے تو قرآن یقیناً اہل بیت قرآن کا عملی تفسیر ہے قرآن کی حقیقی تفسیر اہل بیت ہی کر سکتے ہیں بدون غل و کے بدون کسی جہالت کے بدون کسی افہام کے شمول کے بزون کسی ذاتی تفصیر کے چونکہ یہی حضرت عام السلام کے علم کا خزانہ ہے کہ اور خود نے فرمایا انا مدنۃ علم وال بابو فرمایا میں علم کا شاہر اور علی کا دروازہ فرمایا یقیناً علم اسی خاندان کے اندر ہے قرآن کے تمام رومضات یہی خاندان کی ہستیاں ہے لہٰذا قرآن کی یہی ہستیاں بہتر تفسیر کر سکیں گے بہتر تشریح کر دیں گے برحق تفصیر اور تشہیر کر سکیں گے اور اہل بیت سے برقرس امت کے اندر کوئی عالم نہیں آیا ہے کوئی فاضر اور باطوا اور ظاہی شخص نہیں آیا ہے کوئی اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا نہیں آیا ہے یہ سب اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ انہی کا راستہ رسول اللہ کے بعد قرآن اور اہل بیت کا راستہ ہی سچا راستہ ہے اور جو جو وہ فرقے مسلمانوں کے اندر سے بھی قرآن و اہلت سے جتنا نزدیک ہوگا اعتقاد میں بھی عمل میں بھی قور میں بھی کردار میں بھی ہر چیز میں ہر چیز میں جو ہے وہ پیغمبر سے وہ جو جی حق سے نزدیک ہے وہ قرآن سے نزدیک ہے وہ نجات یافتہ فرقہ ہے گروہ ہے وہ حق پر ہے تو میری دعائیں وہ راہ میں قرآن اور اہلیت اور اللہ کے پیارے نبی کی تمام نورانی تعلیمات کو سمجھ کر جان کر اس پر عمل کرنے کی اور سلسلہ اظہار کے پیرانے طریقہ جن کا سلسلہ ہی آج رضا علیہ السلام کے تھر انہیں بارہ علمہ علیہ السلام سے اسی صفنۂ نجات سے جا ملتا ہے اور اسی سے آگے علیہ السّلام تک علیہ الحمد اللہ تک جا ملتا ہے یا اللہ علیہ اسی راستے پر ثابت قدم رکھے جو قرآن واہب دونوں کو مضبوطی سے تھامے میں اس کے ظاہر و باطن دونوں پر عمل پیرا ہیں ہاں جی تصویر عرفان و قرآن واہدیت کے باتیں ان کے ولایت کے حصے سے آگاہ ہنستیاں ہیں ظاہر شریعت کے بھی وہ لوگ صوب حصہ پابند اور باطین نے شریعت بھی طریقہ حقیقت سے اس سے اور یہی دونوں تینوں علوم الد علیہ السلام سے ورثے میں ملی اسی سلسلے کے برکت سے یا اللہ ہمیں اس پاک سلسلے کو تھامتے ہوئے امیہ البید تک اور میں ذریعہ سے رسول اللہ تک قرآن تک اللہ تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس دنیا میں جب تک ہے سیدھے راستے پر قائم رکھ دے صلات المسکیم پر وہ راستہ جو اللہ کے پیارے نبی نے امت کو دکھایا اللہ اور اسے پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب